خالدين فيها من اللہ واللہ بصير بالعباد لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی چیزوں کو زینت دی گئی ہے جیسے عورتیں اور بیٹے اور جمع کیے ہوئے خزانے سونے اور چاندی کے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالی ہی کے پاس ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں تقوہ والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں سامعین اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے دنیا, دنیا کا دنیا مال و, و اسباب عارضی اور فانی ہے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو طرح طرح کی لذتوں سے زینت دی گئی ہے ان سب چیزوں میں سے سب سے پہلے عورتوں کو بیان فرمایا اس لیے کہ ان کا فتنہ بڑا زبردست ہے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بعد مردوں پر عورتوں سے زیادہ زرر ناک اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہاں جب کسی شخص کی نیت نکاح کر کے زنا سے بچنے کی اولاد کی کثرت کی ہو تو بے شک یہ نیک کام ہے اس کی رغبہ شریعت نے دلائی ہے اور اس کا حکم کیا ہے اور بہت سی احادیث نکاح کرنے کی فضیلت میں آئی ہے اور اس امت میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ بیویوں والا ہو جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے اسی طرح مسلم میں ہے نبی نے فرمایا دنیا ایک فائدہ ہے اور اس کا بہترین فائدہ نیک بیوی ہے کہ خاون اگر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کرے اور حکم دے تو بجا لائے اور کہیں چلا جائے تو اپنے نفس کی اور خاوند کے مال کی حفاظت کرے سنن نسائی کی حدیث میں ہے کہ مجھے عورتیں اور خوشبو بہت پسند ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے سنن نسائی کی روایت میں ہے اب معاشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عورتیں تھیں ہاں گھوڑے ان سے بھی زیادہ پسند تھے ایک اور روایت میں ہے کہ گھوڑوں سے زیادہ آپ کی چاہت کی چیز کوئی اور نہ تھی ہاں صرف عورتیں بس عورت کی محبت بھلی بھی ہے اور بری بھی اسی طرح اولاد کی کہ اگر ان کی کثرت اس لیے چاہتا ہے کہ فخر و غرور کرے تو وہ بری چیز ہے اور اگر اس لیے ان کی زیادتی چاہتا ہے کہ نسل بڑھے اور موحد مسلمانوں کی گنتی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ ہو تو بے شک یہ بھلائی کی چیز ہے مسد احمد کی حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا محبت رکھنے والیوں اور زیادہ اولاد جننے والی عورتوں سے نکاح کرو قیامت کے دن میں تمہاری زیادتی سے اور امتوں پر فخر کرنے والا ہوں ٹھیک اسی طرح مال بھی ہے کہ اگر اس کی محبت گرے پڑے لوگوں کو حقیر سمجھنے کے لیے اور مسکنوں غریبوں پر فخر کرنے کے لیے ہے تو بے حد بری چیز ہے اور اگر مال کی چاہت اپنوں اور غیروں سے حسن سلوک کرنے نیکیاں کرنے بھلی راہوں میں خرچ کرنے کے لیے ہے تو ہر طرح شرائن اچھی اور بہت اچھی چیز ہے قنطار کی مقدار میں مفسرین کا اختلاف ہے محاصل یہ ہے کہ بہت زیادہ مال کو قنطار کہتے ہیں جیسے وحاق رحمہ اللہ کا قول ہے اور اقوال بھی ملاحظہ ہوں ایک ہزار دینار بارہ ہزار چالیس ہزار ساٹھ ہزار ستر ہزار اسی ہزار وغیرہ وغیرہ احمد کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ ایک قنتار تار بارہ ہزار اوقیے کا ہے اور ہر اوقیہ بہتر ہے زمین و آسمان سے غالباً یہاں مقدار ثواب کی بیان ہوئی ہے جو ایک قنتار ملے گا واللہ اعلم ابو حرار رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی ہی ایک موقوف روایت بھی مروی ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ بارہ سو دینار ہے بحق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض عرب قنطار کو بارہ سو کا بتاتے ہیں بعض بارہ ہزار کا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیل کی کھال کے بھر جانے کے برابر سونے کو قنتار کہتے ہیں یہ مرفوعاً بھی مروی ہے لیکن زیادہ صحیح موقفن ہے گھوڑوں کی محبت تین قسم کی ہے ایک تو وہ لوگ جو گھوڑوں کو پالتے ہیں اور اللہ کی راہ میں ان پر سوار ہو کر جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں ان کے لیے تو یہ گھوڑے اجر و ثواب کا سبب ہیں دوسرے وہ جو فخر و غرور کے طور پر پالتے ہیں یہ ان کے ذمے وبال ہے تیسرے وہ جو سوال سے بچنے اور اس کی نسل کی حفاظت کے لیے پالتے ہیں اور اللہ کا حق نہیں بھولتے یہ نہ سے اجر نہ سے عذاب ہیں اسی مضمون کی حدیث آیت و عدد الحم مستمن قوا کی تفسیر میں آئے گی ان مسومہ کے معنی چرنے والا اور پنج کلیاں یعنی پیشانی اور چاروں قدموں پر نشان وغیرہ کے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عربی گھوڑا فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے دو دعائیں کرتا ہے کہتا ہے کہ اے اللہ جس کے قبضے میں آپ نے مجھے دیا ہے آپ اس کے دل میں اس کی اہل اور مال سے زیادہ محبت میری پیدا کر دیجئے یہ دی روایت مسند احمد کی ہے انعام سے مراد اونٹ بکریاں گائیں ہیں حرد سے مراد وہ زمین ہے جو کھیتی بونے یا باغ لگانے کے لیے تیار کی جائے پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ سب دنیاوی فائدے کی چیزیں ہیں یہاں کی زینت یہاں کی فریفتگی کی یہ چیزیں ہیں جو فانی اور زوال پانے والی ہیں اچھی لوٹنے کی جگہ اور بہترین ثواب کی بازگشت اللہ کے پاس ہے مسرد احمد میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عمر بن الخطاب ردی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ جب کہ آپ نے اسے زینت دے دی تو اس کے بعد کیا اس پر اس کے بعد والی آیت اتری کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم کو اس سے بہترین چیزیں بتلاتا ہوں یہ تو ایک نہ ایک روز زائل ہونے والی دنیا ہے اور میں جن کی طرف تم کو بلا رہا ہوں وہ صرف دیر پا ہی نہیں بلکہ ہمیشگی والی ہیں سنو اللہ تعالی سے ڈرنے والوں کے لیے جنت ہے جس کے کنارے کنارے اور جس کے درختوں کے درمیان قسم قسم کی نہریں بہ رہی ہیں کہیں شہد کی کہیں دودھ کی کہیں پاک شراب کی کہیں نفیس پانی کی اور وہ وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی کان نے سنی ہوں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں نہ کسی دل میں خیال بھی گزرا ہو ان جنتوں میں متقی لوگ عبد آباد تک رہیں گے نہ یہ نکالے جائیں نہ انہیں دی ہوئی نعمتیں گھٹیں نہ فنا ہوں پھر وہاں بیویاں ملیں گی جو میل کچیل سے خباست اور برائی سے حیض اور نفاظ سے گندگی اور پلیدی سے پاک صاف ہیں ہر طرح سوتری اور پاکیزہ ہیں ان سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رضا مندی انہیں حاصل ہو جائے گی اور ایسی کہ اس کے بعد ناراضگی کا کھٹکا ہی نہیں اسی لیے سورہ برات کی آیت میں فرمایا و من اللہ اکبر یعنی اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضا مندی کا حاصل ہو جانا بھی سب سے بڑی چیز ہے یعنی تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت روای رب اور مرضی مولا ہے تمام کے تمام بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کون مہربانی کا مستحق ہے کون نہیں ہے